اتنی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ بار بار ہم لوگ نہیں اس کو آپ لوگ ہو نہیں پائے گا uh -huh. رمضان کا اتنا خوبصورت تحفہ ہے یہ uh -huh. اگر یہ کوئی مس اس کو کر گیا ہے تو اس کو کائنڈلی اٹس اے ہیوج ریکویسٹ میری بہت سارے فیملی ممبرس کی طرف سے میری سب فرینڈس کی طرف سے اس کو ونس اے ویک ضرور آپ لوگ دوبارہ آن ایئر کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ سیگمنٹ آپ لوگ اسکپ کر دیں بے شک انفارمیشن اور مفتی صاحبان کی جو اتنی معلومات کی اتنی خوبصورت گفتگو ہے کہ ضرور آن ایئر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے گا اس کا اور مفتی صاحبان کا میں نے شکریہ ایک اور بات پہ بھی کرنا تھا کہ ماشاءاللہ بہت معلومات کے ساتھ ساتھ اردو بھی اتنی خوبصورت کو ملی ہے میرے جیسا کم علم تو بہت ہی اس نے فائدہ اٹھایا اردو سے چلے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی جو ہے یہ تجویز نوٹ کر لی گئی ہے انشاءاللہ شاء دیکھیے اس پر ضرور کوشش کریں گے کہ اس پر توجہ دی جائے ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سمبئی میں میں nee, فیصلاب سے نظام الدین بات کر رہا ہوں جی جی فرمائیے بھائی اچھا سب سے پہلے تو سر میں آپ کی ماشاء اللہ پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنا اچھا ماشاء اللہ پروگرام کر رہے ہیں اور لوگوں کی معلومات میں بہت اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ رہا. اور آپ کا ماشاء اللہ اندازے گفتگو مجھے خاص طور سے بہت اچھا لگتا ہے اور, اور جس انداز سے مطلب ہے کہ آپ بات کرتے ہیں اور بات کو سمجھاتے ہیں آخر میں کچھ سنہری باتیں وہ ماشاءاللہ اس کے اندر کافی مطلب ہے کہ کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بڑی رواز اور اس میں ماشاءاللہ مفتی اکمل صاحب جو ہیں ان کا بھی مطلب ہے کہ اندازے گفتگو اور ان کا سمجھانے کا انداز ایسا ہے کہ بس بات دل میں ہوتی چلی جاتی ہے اچھا اپنا مفید اکمل صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر مطلب کسی سے گنا سجد ہو جائے اگر اس کے کوئی ٹیر صاحب ہے اگر وہ ان کے ہاتھ پر اگر بیٹ کرے فوگا کرے تو وہ زیادہ مطلب قابل قبول ہوگی مطلب اس میں اس سے زیادہ مطلب آپ جائیں بولو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 سب سے پہلے تو آپ کو بہت دینا چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ اتنا اچھا پروگرام ہے بڑی نواز اور مٹی سکھانا پہ بیٹھے صاحب کو بہت بہت سلام وعلیکم السلام اصل میں میرا سوال تھا مجھے پتا چلا توبہ کے کافی طرح ہٹ کے ہیں کوئی بات نہیں اچھا میں ایسا ہے میں ایسا ہے کہ یہاں پر کافی دفعہ میسجز آتے رہتے ہیں فون پہ مجھے دوسرا آج ایک میسج آیا جس میں اللہ پاک کے اسما محبار میں سے بارہ اسمام بار لکھے ہوئے اور ساتھ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میسج آپ کو نو سی بندوں کو کنوے کرنا پڑے گا مطلب میسج بھیجنا پڑے گا اچھا اگر آپ بھیجیں گے تو نیکسٹ مارننگ تک آپ کو بہت اچھی گڈ لک کی ایک پسندید ملے گی اچھا اگر نہیں بیچتے ہیں تو آپ کے آنے والے نو سال تک کے لیے آپ کی کا میں چاہتا ہوں اسی صاحبان سے کہ دونوں صاحب نہیں اس کا اسلام اور نبی کے سلم کے مطابق کیا ہے بالکل بالکل آپ کو بتاتے ہیں کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں جی تسلیم بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں لاہور سے غزالہ بات کر رہی ہوں جی کہیے جی تصنیخا ہی میرے دو سوال تھے اور وہ یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو میں نے پہلے بھی ایک سوال کیا تھا آپ سے کہ قرآن پاک پڑھتی ہیں اور میں عربی پڑھتی ہوں مگر مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح کی عربی میں میرے زیر زبر یا شادمات کی میری غلطی ہو جاتی ہے اور مجھے بہت فیل ہوتا ہے کہ میں غلط پڑھ رہی ہوں اس کے لیے میں نے کافی صابی رکھے ہیں اور ان سے بھی میں پڑھ رہی ہوں لیکن اکیلے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں تو کیا اس کا بھی سواب ہوتا ہی ہے جتنا میں ترجمہ پڑھنے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ قرآن پاک کا سربی پڑھتی ہیں اور مجھے بھی سمجھ ہے کہ سربی کا مطلب کیا ہے دوسرا سوال ساتھ ہم پڑھتے ہیں تو اس کا بھی وہی ہے اس کے بارے میں بتائیں اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ افطار ٹائم میں جو پیو ٹی وی پہ مفتی صاحب نے بتایا تھا ایک کاروبار کے سلسلے میں کہ یہ پہلے جو چار رمضان ہیں چار دن ہیں اس اشرے کے اس میں چالیس نفل آپ نے پڑھنے ہیں چار دن میں چالیس چالیس نفل آپ نے پڑھنے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ سورا کوسر بھی بتائی تھی ابلو آخر شریف کے ساتھ تو یہ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے یہ بھی پلیز مہربانی बता بتا دیجیے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں انڈیا سے بول رہا ہوں جی انڈیا سے بات کر رہے ہاں گزر جی گلرات صاحب کیا کہیے گا مات پڑھنا مجھے اچھی سے اردو نہیں آئی کوئی بات نہیں آپ انگلش میں بات کر سکتے انگلش جیسے ہندی میں اردو میں مکس میں بولوں मैं بولے सवाल कुछ سوال کچھ पूछना مجھے پوچھنا ہے ایک بات میں ہمارے چھوٹا سا گاؤں ہے گجرات کے اندر اچھا وہاں لگ بھگ خاصی آٹھ دس مزار اللہ کے والوں کے وہاں تین مزار پر تین سال سے مزار ملتی ہے رمضان کے مہینے سات کو جیسا کیوں ہوتا ہے اور دوسرا سوال میرا ہے کہ میں نے لگ لگتا... بھگ اگلے ہفتے میرا فون لگایا آپ کے اچھا ایک نا کی فرمائی تھی قرآن پڑھے آپ نے اچھا ان شاء اللہ کوشش کریں گے وہ بھی آپ کو سنوائے گا بہت شکریہ کال کرنے کا لاسٹ شامل کرتے ہیں پروگرام میں سید محمد فرقان قادری ہمارے ساتھ تشیف فرما ہے اور یہ شرف حاصل کر رہے ہیں بہت پیارا میں خوبصورت کرام پیش کرتا ہوں میں لب خشان نہیں ہوں اور مہرے ہوں میں لب خشان نہیں ہوں اور مہر علمت جان ہوں میں لب خشان نہیں ہوں میں لب کشان نہیں ہوں اور مہوے التجا ہوں میں لب کشان نہیں ہوں اور مہوے التجا ہوں کیونکہ میں حرم کے میں سی حرم کے آداب جانتا ہوں میں سینے حرم کے آداب جانتا ہوں اور ان کو چاہوں اللہ ان کو اگینا چاہوں تو اور کس کو چاہوں ارے جو شاہ دو جہاں ہے جو شاہ دو جہاں ہے میں ان کو چاہتا شاہ جہاں ہے میں ان کو چاہتا ہوں میں لبا نہیں ہوں اور جیسا کہ آپ کو معلوم جس میں ہی لکھنے والے نابینا سر تو اس کا ذکر کرتے ہیں کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آ گزرے گا اس طرف سے ارے تہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں تے کے راستے میں میں من خوشانہ ہوں رات کے ناچی کہ یہ روشنی کیا سید خوشبو کہاں سے تھیا یہ روشنی کیا گے خوشبو شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے راجے تک آ گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے راجے تک آ گیا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی کیونکہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے ارے تہبات سب بھی کاری پہچان تیز مجھ کو پہچان پیری مجھ کو ارے مجھ کو خبر نہیں تھی مجھ کو خبر نہیں تھی کہ میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی کہ میں اس قدر بڑا ہوں تیبات سب بھیکاری پہچانتے ہیں مجھ کو مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں کیونکہ مجھے مل گئی بہت کی شاہی کیونکہ میرا ان کے منگ میں نام آ گیا ہے مجھ کو قبل لگی تھی کہ میں اس قدر بڑا ہوں میں لب خش نہیں ہوں اور اس مجھ کو آبی محسوس ہو رہا اتبار مجھ کو عبید. آبی محسوس ہو رہا ہے کہ روزی کے سامنے ہوں روزے کے سامنے ہوں اور نات پڑھ رہا ہوں روزے کے سامنے ہوں اور نات پڑھ رہا ہوں میں <تصفح> لب کشا نہیں ہوں چھوڑایا ہوں دلوں جا تذین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب جی بات کر رہا ہوں جی جناب میں لاہور سے حافظ رشید بات کر رہا ہوں جی حاضر صاحب سر سر دو چھوٹے سے سوال تھے میرے سر ابھی ایک دوست کا فون آیا تھا آپ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے چھوٹا سا کو کہنا تھا کہ آپ کی شان کے، آپ کی شان دیکھنی ہو تو حضرت سلطان العاردین حضرت سلطان بابرحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف میں آپ کا عرس وہ اپنا عرس چھوٹا مناتے ہیں تو آپ کا عرس اتنا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ لاکھوں کی تعداد ہوتی صحیح کہ ہم تو کسی قابل نہیں ہیں دنیا کے آدمی آپ کی شان دیکھیں کہ کون, کون کیا فرما رہا ہے حضرت سلطان صح. عارفین صحیح تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ان کی شان وہ کیا ہے وہ کیا ہے, نہیں ہے हم. اللہ اکبر ان کی شان تو ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں صحیح اور کیا کہیے گا ہیلو جی جی اور کیا کہیے گا دوسرا یہ سوال تھا کہ جو آج کل حالات اور واقعات ہیں قبرستان کے کہ جگہ نہیں ملتی صحیح طور پر کیا ہم ایسا کام کر سکتے ہیں کہ کوئی اللہ پاک ہمیں تفریح دے ہم جہاں پر کوئی گھر بنائیں اس میں کوئی دو تین چار منلے اپنے قبرستان کے لیے کوئی جگہ وقف کر سکتے ہیں اپنے خاندان کے لیے اپنے خاندان کے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم تو وہ کہتے ہیں یہ اسیح آپ کی بات نہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو چاہیے میرے خالی ڈراپ ہو گئی ہے مجھے سب سوالات کافی اچھے ہو گئے کل کے لیے ذرا کچھ کوشچن تھے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے ہم. تو یہ بعض صورتوں میں تو کفر خفروش زمرے میں آتا ہے اور بعض صورتوں میں بالکل جائز اور مستحد ہے کفور شرک زمرے میں اس وقت آئے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کے دعوی کسی کو فائل حقیقی سمجھ کر مانگے یعنی یہ سمجھ کر مانگے کہ اللہ کی عطا کے بغیر یہ دے سکتے ہیں اور انہیں سے وقت مانگے اللہ تعالیٰ کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے لیکن ساتھ میں یہ عقید اس میں شرط قفر و شرق ہونے میں کہ یہ اللہ کے بغیر دیے ہی مجھے میں دیں گے یہ اللہ کے محتاج نہیں یہ کفر و شرک ہے اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دینے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اس کی عطا کے بغیر کوئی ایک بھی ٹنکا بھی نہیں دے سکتا اور یہ امبیم السلام صاحب کرام اول کرام بس اللہ تعالیٰ کی بار انعامات کو ہم تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ تو پھر ان سے طلب کرنا صاحب کرام کی سنت کریمہ ہے اس میں کوئی نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات دوسروں کو دینا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ قریب ہم نے بتا دیا تھا کہ اللہ تبارک و کی صفات بےآنی کسی مخلوق میں تسلیم کرنے میں منع ہوتا ہے اگر وقف امداد جو ہے کہ اللہ کی مدد کرتا ہے اگر اللہ بھی مدد کریں تو اس میں کفر و شرکا اس لیے فائدہ نہیں آئے گا کہ اللہ کا مدد کرنا ذاتی طور پر ہے اور یہ وغیرہ کا عطائی طور ہے اللہ کا قدیم ان کا غیر قدیم اللہ کا غیر فانی ان کے پر فنا ممکن ہے اور اللہ کا لا محدود ان کا محدود ان چار فرقوں کے ساتھ کوئی قبر شرک شائبہ نہیں رہے گا میں نے کوشچن کیا تھا کہ بعض اوقات روزے میں نمک چکھ لیتے ہیں اور فوراً لیکن کلی کر دی پھینک دیا اور کلی کر لی حلق میں لے کر نہیں گئے تو شرح حیثیت کیا ہوگی تو اتنا چکھنے سے روزہ فاصد نہیں ہوگا اور ویسے بھولے سے رکھا تو بالکل ہی معافی لیکن حلق میں بھاڑا نہیں اترنا چاہیے تھا وہ نہیں اتارا انہوں نے انہوں نے کہا تھا مدینہ ملورہ میں نیت احتکاف کی تھی زبان کچھ نہیں کہا تھا تو کیا یہ منت تو نہیں ہو گئی ہے تو یہ منت نہیں ہے منت کے لیے زبان سے کہنا شرط ہوتا ہے صحیح ایک پوچھا کہ زکات و خیرات میں کیا فرق ہے زکوۃ جو ہے یہ صدقات واجبہ میں آتا ہے اور خیرات جو ہے یہ مطلق ہے یعنی زکوات پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے خیرات کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اللہ تبارک وطالیہ کی رزا کی خاطر فخرا وغیرہ میں تقسیم کی جائے اسے کہ خیرات کہتے ہیں تو زکوات پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے لیکن خیرات نسلی صدقات پر ہی بولا جاتا ہے جبکہ زکوات کے سے ایک صدقۂ واجبہ بولا جائے گا شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جناب وعلیکم السلام جی تسمیم بھائی بول رہے ہیں جی بات کر رہا ہوں کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی جناب میں شہزاد بول رہا ہوں آئی لینڈ سے جی شہزاد صاحب جی تسمیم بھائی آپ سے میں نے دو باتیں کرنی تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگ ایک ٹاپک ڈیسائڈ کرتے ہیں پھر ایک آپ ٹاپک اس طرح کا کریں کہ جس میں تقدیر کے حوالے سے آپ بات کریں یعنی کہ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے جی کہ مطلب کہ یہ تقدیر اگر پہلے سے دیکھی گئی ہے تو پھر ہمیں جو نیکیوں کے اجر ملتا ہے اس کا کیا ہے اور جو ہم گناہ کر لیتے ہیں اس کے معاملات کیا ہوں گے ٹھیک ہے اور دوسری بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ کل ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا راول پنڈی سے اور آج بھی ایک صاحب نے کیا تو کل مفتی صاحب نے کہ وہ سوال میرے سے مسپلیس ہو گیا کہیں اور آج بھی ایک سوال ہوا مفتی صاحب کا جواب نہیں دیا تو آیا یہ کے ذریعے سے یہ کوئی میسج نہیں جا رہا تو آپ لوگ کو اس قسم کی بات کریں گے تو وہ دنیا میں کوئی غلط ہوگا یا کوئی فرکہ ورادیت قسم کی اس پچھلی کی بات پھیلے گی تو بات آج یہ سوال بڑا کامن تھا ہوا تو آپ لوگ اس کا جواب نہیں کھل کے دے رہے حالانکہ کیو ٹی وی جو ہے وہ اہل سنت پر دماغ کی ترجمانی کرتا ہے کو کھل کر نہیں دے رہا میں آپ مطلب کہ اگلے سنت بل سے چاندو پر اس میں کوئی ہار نہیں ہے آپ کو مجھے یہ بتائیے کس نے ابو بکٹ جی مجھے یہ بتائیے آپ کو کس نے کہا کہ کھل کر جواب نہیں دے رہے دیکھیں جی ابو بکٹ آج بھی سوال ہوا تھا کل بھی ہوا تھا کہ جو یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آج بھی ہوا جی کہ جو علی کا منکر وہ رسول کا منکر اور اللہ کا منکر تو جو صدیق اکبر کے بارے میں کہتے ہیں تو جواب اہل سنت وال جماعت کی طرف سے کوئی کچھ آنا چاہیے اس میں مفتی کرام سے زیادہ اس سے زیادہ نہیں آپ اس سے زیادہ آپ میرے ساتھ لائن پر رہے مجھے جواب دیجئے گا اس سے زیادہ کیا ٹھوس جواب دیں گے کہ اس کا میں مفتی نہیں ہوں اس کے باوجود میں بھی اس پر کامنٹس دے رہا ہوں مفتی علیہ کرام بھی اس پر کامنٹس دے رہے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے بہت واضح عقیدہ ہے اس میں کوئی کی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم سیدرا صدیق اکبر کی بھی عزت اور توقیر کریں سیدرا عمر فاروق کی بھی عزت اور توقیر کریں حضرت عثمان غنی کی بھی عزت اور توقیر کریں حضرت علی کے رب اللہ الکریم کی بھی عزت اور توقیر کریں صرف فرق اتنا ہے کہ جن کے ایام آتے ہیں ہم ان کو ایام میں ان کو خراج عقیدت پیش کریں تو اس سے بڑھ کر اور جو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جو لوگ اس طرح صحابہ ابا کی چاند نے گستاخی کرتے ہیں ان کے بارے میں تو فرمائیے کچھ ہم نے یہ بتایا تو ہے ان کا کیا پوزیشن ہے آگے بالکل بتایا ایک دفعہ اوائڈ کر دیتے ایک دفعہ پھر تفصیل سے بتاتے ہیں کل بھی جس بہن نے سوال کیا وہ ایک بہت کوئی نارملی کوشچن تھا وہ کوئی اس حوالے سے کوشچن نہیں تھا مس ہو گیا اور جو آج سوالات آئے ہیں ان کے جوابات ابھی دیے جا رہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم وعلیکم انکل السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میرا نام مہریم ہے میں لاہور سے بول رہی جی ہوں جی فرمائیے انکل میرے دو بس ہیں اے, اے, میرا بھائی انکل اسے ناچوں کا بہت شوق ہے اچھا تو وہ اتنا شوق ہے کہ وہ باتھ روم میں بھی نا بنتا رہتا ہے اچھا یہ شوق کی کون سی قسم ہے مجھے نہیں پتا لیکن اسے اتنا شوق ہے ناچوں کا یہ واقب میں بھی کا اسے گناہ ہوگا کیوں نہیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا موتی صاحب اگر اس حوالے سے پہلے اگر کوئی صحابہ کا اہل بیت اتحار کا کسی بھی حوالے سے اولیاء کلام کا اگر کوئی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا وعید ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سوال کی نوعیت ہوتی ہے جواب اتنا ہی دیا جاتا صحیح. ہے یہ شاید سائل یا کوئی بھی دیکھنے والا اپنے جذبات کے مطابق اس کا جواب طلب کرنا چاہتا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے کالر بھی منتظر ہوتے ہیں ہمیں اپنا ٹاپک بھی کور کرنا ہوتا ہے اور سائل کے سوال کے مطابق مفتی کو جواب دینا ہوتا ہے نہ یہ کہ وہ جنمی تفصیل کو بیان کرے اور نہ تو ایک ہی سوال کے جواب میں ہم پورا ٹائم بھی نکال سکتے ہیں میں تین گھنٹے تک بول سکتا ہوں اس بول سکتے ہیں آپ ماشاء بول سکتے ہیں لیکن ہم ٹو دا پوائنٹ گفتگو کرتے ہیں صحیح, صحیح. اور سائل کو تشفی سائل کی تشفی کی کوشش کرتے ہیں اور الحمد یہ کیو وی کا میں خاصہ کہوں گا کہ جتنی تشفی ہمارے یہاں سے ہوتی ہے ورلڈ لیول پر میرے خیال میں دین لحاظ سے شاید کسی چینل پر نہیں ہوتی ہوگی خبر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو صحابے کے نام کا ہے وہ بہت ہی بڑا گمراہ ہے بعض صورت میں اس کا کفر ہوگا لیکن گمراہی کا اس کو سب موقع کیننے سے گمراہی کا حکم لگایا ہے اور ہمارے نزدیک جمہوری جمہور کے مطابق اور جمہور صحابہ کے مطابق امبیا علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین مرتبہ سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے ان کے بعد عمر فاروق ہیں ان کے بعد عثمان غنی ہیں ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لیکن جزوی فضیلت کے اعتبار سے ایک صحابی دوسرے سے بڑھ سکتا ہے یہ کلی فضیلت کے اعتبار سے کلاسیفکیشن کی گئی ہے یعنی کہ درجات مقرر کیے گئے ہیں اور یہ صحابے کے نے مقرر کیے ہم نے نہیں کیے ان کے باخاعت دلائل ہیں بالکل یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی بات ورڈ جان بوجھ کر دیتے ہیں باقی قلت بھی ہوتی ہے اور آزار ہوئے مفتی صاحب نے بھی جس طرح فرمایا ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب دیں اور مفتی صاحب نے قرآن و حدیث کے حوالے سے ہی بتایا اس کی روشنی میں بتایا جیسا کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم اوائڈ کرتے ہیں ہم کھلا کہتے ہیں کہ وہ شخص اس کے لیے بہت سی وعید ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں دیکھ رہے ہیں شہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ اور جس طرح جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ایک کولر آئے اور اپنے جذبات اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے تھے یقیناً یہ آپ سب کی محبتیں ہیں لیکن یہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے جو قرآن و سنت کہتی ہے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں بالکل واضح بات ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ عریواری و کی جس طرح اللہ حرب العزت نے بیان فرمایا ہے اس طرح عزت و توقیر کریں تمام صحابہ کرام کی تمام اہل بیت اطہر ہمارے سروں کا تاج ہے اور یا کرام ہم سب کے سروں کا تاج ہے اور یہی قرآن و حدیث کا پیغام ہے ہم اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم کسی کو فرقے کی بات کرنے لگ جائیں تو فرقے کی بات یہاں سے نہیں ہوتی یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بات آپ تک پہنچائیں کسی فرقے کو اگر آپ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم گالیاں دینا شروع کر دیں کفر کافر کہنا شروع کر دیں مشرق کہنا شروع کر دیں تو یہ ایک مسلمان کا سیوا نہیں ہے اور نہ ہی قرآن و حدیث اس کی دعوت دیتی ہے وسط پیدا کیجئے برداشت پیدا کیجئے دوسرے کی بات بھی سنیے قائل کیجئے قائل ہو جائیے کس چیز کی ریت جو ہے ٹی وی قائم کر رہا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک بھائی چارگی کی فضا پیدا ہو ایک اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا ہو جن مسائل پر جن باتوں پر ہم متحد ہیں متفق ہیں ہم کوشش کریں کہ ان پر اکٹھے ہو کر جزوی چیزوں کو تھوڑا تک کم کیا جائے اتنی ٹالرنس ضرور پیدا کی جائے اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم کیو ٹی وی سے اس ٹالرنس کی دعوت دیتے ہیں اور اسی ٹالرنس کا اظہار کرتے ہیں اور آپ سے بھی اسی ٹالرنس کی توقع بھی رکھتے ہیں ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام السلام علیکم سر وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں है? है, سے کیا حال ہے ٹھیک ہو اللہ کا کرم ہے خیریت سے ہو الحمد اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بہت شکریہ کہاں سے پتا لگا باہر نہیں جا سکتے ان کو یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہاں سے بات کر رہے بھائی میں چنوس سے بات کر رہا ہوں جی جی ممبئی چنوس سے جی جی فرمائیے میرا مسئلہ یہ ہے میں نے ایک مشورہ کرنا تھا مفتی صاحب سے کہ میرے والد صاحب فوٹ ہوئے ہوئے سترہ سال ہو گئے ہیں تو میں ان کی نافرمانی کرتا رہا وہ مجھے بدوا دے گئے hmm. تو جب اس وقت سے میں پریشان ہوں hmm. مالی پوزیشن میں بھی یعنی کہ ازیت میں ہوں پریشانی میں ہوں یعنی کہ ماں باپ والد کی نا فرمانی کی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں مجھے حساب سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا مشورہ دے دیں تاکہ میں ان کے لیے کیا پڑھوں وہ مجھے معافی دے دیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال ہمارے ساتھ اور وجود ہیں شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں سہیب بات کہہ رہا ہوں جیلم سے جی صاحب جی میرا سوال ہے کہ اگر رسول سے لگاؤ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ تین دن تک ناراض نہیں رہنا چاہیے لیکن اگر ایک جو ہمارے آپس ایک دوست کی لڑائی ہو جائے تو اس کے اندر مطلب اگر ہم اسے لڑائی اتنی زیادہ مطلب کاغذ مسئلہ زیادہ ہو تو اگر دوسرا دوست نہیں منانا چاہ رہا اسے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب دیکھیے پوچھا تھا کہ بعض اوقات کوئی مرتے وقت وصیت کر جاتا ہے اس کی وصیت نہ ماننے کی حیثیت کیا ہے اصل میں پہلے تو وصیت کی نوعیت دیکھی جائے گی نا کہ بعض اوقات مردہ غلط وصیت کر دیتا ہے کہ میرا یہ پیسہ بچہ شراب خانے میں لگا دینا اگر کوئی یہ وصیت کر کے مر جائے تو اس وصیت تو عمل کرنے حرام ہے تو پہلے اس کی نوعیت دیکھی جائے گی اگر وصیت قابل عمل ہوگی تو ضرور پوری کرنی چاہیے قابل عمل نہ ہو تو پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا ہاں قابل عمل ہو تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے کرنا بھی چاہیے اور مالی کی ہے تو مال کے تہائی حصے کے اندر تیسرے حصے میں وصیت جاری ہوتی ہے تو اس کو جاری کرنا چاہیے پھر صاحب نے پوچھا کہ حشرات الارض کو مارنا کیسا ہے چھپکڑے کیوں ہے وغیرہ کو اس میں بس اصول یاد رکھے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہو جسمانی لحاظ سے یا سامان وغیرہ کو خراب کرنے کے لحاظ سے اور اس کے وہ نقصان پہنچا بھی رہی ہو یا پہنچانے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس کو مار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو ایسے حسرات جو نقصان پہنچانے کا ان سے کوئی اندیشہ نہیں ہے ان کو مارنا گناہ ہوگا دوسرا وہ نقصان نہیں پہنچا رہے تو مارنا گناہ ہوگا ایک چوہا جنگل میں جا رہا ہے اب اس کو مارنا شروع کر دیں تو کیا ضرورت ہے وہ گھر میں تو نہیں کہ کاٹ رہے دوڑے دوڑے پھر رہے, رہے, رہے, رہے, رہے کتوں کو مار رہے ہیں باہر پتھر تو یہ منع ہوتا ہے بھائی نے بار بار کہا کہ مجھ سے گنا سزا دعا جس کی سنسار کرنا ہے تو کیا کریں تو دیکھیے یہ حد جاری کرنا صرف حاکم اسلام کا کام ہوتا ہے آ, تو عالم بھی نہیں حد جاری کر سکتا مفتی بھی نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا حاکم اسلام کا ہی کام ہے اور کیونکہ اب حکومت اسلامیہ نہیں ہے تو اس گناہ پر توبہ یہ کریں کامل توبہ اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جس مقام پر یہ ہیں چاہے کاروبار سمیٹنا پڑ جائے چاہے کتنے والے نقصان ہو وہاں سے یہ ہجرت کر جائیں اچھا کسی دوسرے مقام پہ جب تک نہیں جائیں گے یہ چیزیں اس کا اثر عموماً ختم نہیں ہوتا اچھا وہ مقام وہ جو چیزیں ہیں وہ دوبارہ اس گناہ کی یاد دلاتی ہیں اور کل میلان کا سبب بنتی ہیں اچھا تو واضح اصول یہی ہے کہ آپ اس مقام کو چھوڑ کے دوسرے مقام پہ جائیں اور گڑ گڑ روئیں لوگوں کے درمیان رہیں توبہ کریں انشاءاللہ یہ گناہ بھی ضرور بخشا جائے گا انشاءاللہ. بھائی نے کہا کہ اگر کسی نے خدا نا خاصہ رمضان میں شراب پی تو روزہ رکھ سکتا ہے हुँ. تو جی ہاں روزہ رکھنے کا الگ عبادت ہے شراب پینے کا الگ گناہ ہے اس گناہ کی بنا پر روزہ رکھنا معاف نہیں ہو جائے گا हुँ. ایسا بھی نہیں ہے کہ شراب پی ہے تو روزہ قبول ہی نہیں ہوگا हुँ. یہ الگ گناہ ہے اس سے تو توبہ کرنے چاہیے اور روزہ رکھنا فرض رکھنے ہوں گے हुँ. بہن نے کہا اگر کسی نے طلاق نامے پہ دستخط تو کیے لیکن اس نے طلاق نامے کو پڑھا نہیں تھا हुँ. تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی <coughs> لیکن جو شپت کرنے والا جانتا ہے کم از کم اس میں طلاق لکھی ہوئی ہے ہاں اگر بلینک پیپر پہ فائن لے لیے اور بعد میں اس پہ لکھ دیا کہ میں طلاق دیتا ہوں یہ طلاق نافذ نہیں ہوگی لیکن یہ جو مطلب پہلے سے سے تیار شدہ پیپر ہوتے ہیں وہ تو دینے والے کو پتا ہے کہ میں کس پہ دستخط کر رہا ہوں تو دستخط جو ہے وہ زبان سے کلام کرنے کے قائم مقام ہی ہوتے ہیں جہاں طلاق واقع ہو جائے گی میں نے کہا کہ حلالہ کرنے کے لیے کیا دوسرے شوہر سے قربت ضروری ہے تو جہاں یہ حدیث اور قرآن کی روح سے ضروری ہے اگر صرف نکاح کیا اور طلاق دیگی تو حالانہ کمپلیٹ نہیں ہوگا لیکن اس میں جو یہ مشروط کر دیا جاتا ہے کہ آپ کر کے طلاق دینی ہوگی یہ سب مقرول تحرینی ہے ناجائز ہے عورت اپنی مرضی سے نگاہ کرے گی پھر وہ دوسرا شور اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے گا پھر وہ پہلے شور کے پاس آنا چاہے تو اس کی مرضی زبردستی نہیں کر سکتے ہیں ایک یہ کہا کہ آٹھ نو سال سے نماز میں پڑھ رہے تھے قضا ادا کرنا چاہتے ہیں طریقہ کیا ہوگا نیت کیا ہوگی اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ آٹھ نو سال کے اندر جتنی بھی نمازیں فرض اور واجب قزا ہوا ہے ان کے حساب کر لیں فی دن کی بیس رقطیں بنے گی سترہ فرض ہیں تین بکر ہیں ان کو آپ علی بھی ادا کر سکتے ہیں مطلب پہلے پوری فجر پھر پوری شور اثر مغرب عشا ایک دن کی لگاتار کر سکتے ہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء اور جب بھی آپ نیت کریں تو یوں ہی کریں مثلا فجر کی کر رہے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز فجر جو سب سے پہلے مجھ سے قضا ہوئی ٹھیک پھر جب اگلی پڑھیں گے تو وہ سب سے پہلی بن جائے گی کیونکہ پہلے والی چلے گی پہلی پہلی, پہلی یا آخر سے لے کر آئیں کہ جب سب سے آخری سجر میں جو قبضہ وہ ادا کر رہا ہوں تو پھر آخری آخری کے لفظ کیسے جائیں تو ان شاء اللہ یہ ادا ہو جائیں گے ایک میں نے کہا کہ اگر توبہ کیا اس کا زیادہ چانس ہے کہ ہم کسی پیر سے بیت کریں تو توبہ کی مقبولیت کے زیادہ امکانات ہیں تو دیکھیں توبہ کی مقبولیت کے امکانات کی کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں بعض اختراط ایک آدمی لیکن کل کوئی اثر نہیں ہوتا یہ رسمی کارروائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے اصل ندامت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 ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے گا جو میسور میں نماز ٹیلیویژن کی آواز بند کر دیجئے گا میسور میں جو جھولے پھیرتے ہیں تو وہ صحیح ہے یہاں کے نہیں وہ ٹھیک ہے بھائی آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون کہاں سے سفید بھائی میں جی فرمائیے کیسے کر اللہ کا کرم ہے تسیم آپ کے ساتھ جو دونوں مفتی صاحب بیٹھے ہیں ان کو بہت بہت میرا سلام وعلیکم السلام اور مجھے مفتی اکمل صاحب جو ماشاء اللہ سے وہ مجھے بے انتہا پسند ہے اور جو وہ بات کہتے ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں کہ وہ پوری دل میں اتر جاتی ہے الحمدللہ اور ان کی بات میں آپ کو بتا نہیں سکتی ان کی تاریخ ہم لوگ ان کو بہت ہی عقیدت کے ساتھ سنتے ہیں اور جو ساتھ میں دوسرے مفتی صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی ہمیں بہت پسند ہے ان کی بات ہمیں بہت اچھی لگتی ہے اور تمام باتیں بہت ہی اچھی کہتے ہیں خواہ ابھی اس وقت موجود ہیں مجھے ان کا نام نہیں معلوم صحیح سے لیکن یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں اور سوال یہ ہے کہ میری جو انٹی ہے نا میری مدر لا خدا جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے میری مدر لا ہے نا ان کے ساتھ میں نے مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے کہ لاسٹ ایئر آخری پانچ سالوں سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے مسلطل سے کہ ان کو ناپاکی رہتی ہے اچھا اس کے درمیان میں وہ عمرے پہ بھی گئی جب وہ عمرے پہ گئی تو انہوں نے میڈیسن یوز کر لی کچھ عرصے کے لیے لیکن کنٹینیو یہ نہیں کر پاتی ڈاکٹرس بھی منع کرتے ہیں مطلب ان کے ساتھ کب سمجھ جائے مسلسل پریشانی اب روزے بھی ہیں وہ مسائل بہت زیادہ پریشان رہتی ہے رمضانوں میں برگوں کے لیے نمازوں کے لیے تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں ٹھیک ہے ان کے ساتھ یہ مسئلہ بالکل کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ہمارا ٹاپک چل رہا تھا سوباگ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حج جو کر لے اس کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو کیا حج کے بعد بھی حج کے بعد توبہ کی کوئی ضرورت باقی رہتی ہے حج کر لیا تو گناہ سارے معاف ہو جائیں گے اور کیا نمازیں روزے سب معاف ہو جائیں گے اور حقوق و لباد بھی معاف ہو جائیں گے دیکھیے <اللہين> حج کے بعد توبہ کی ضرورت جب حضور نے فرما دیا حاجیوں کے لیے تو بات ختم ہو گئی نا <اللہ> اس کے بعد گنجائش نہیں ہے <اللہ> رہا یہ مسئلہ کہ گناہ معاف ہو جانا یہ ایک مسئلہ ہے اور دوسرا یہ کہ جو آپ کے اوپر واجبات ہے مثلا آپ نے نمازوں کو ترک کیا تھا تو وہ معاف ہو جائے گا لیکن جو آپ کے اوپر ڈیو ہے وہ آپ کو قضا کرنی ہے اسی طرح ارفات کے بعد اگر مصطلفہ میں گئے تو حقوق العباد معاف ہوتے ہیں لیکن جو آپ نے حقوق العباد میں لوگوں کا مال دبایا ہے وہ آپ کے اوپر واجب ہے وہ آپ واپس کریں گے ایسا نہیں ہے کہ گناہ معاف ہو گیا تو اب کسی کا کچھ بھی ہے وہ آپ لوٹائیں گے نہیں یہ لوٹانا پڑے گا اسی طرح بڑی راتوں کے لیے کہا جاتا ہے نوافل پڑھ لیں اور اس میں بھی معاف ہو جاتے ہیں ہاں یہ روایتیں ملتی ہیں اب و تہذیب میں بھی ملتی ہیں بعض ایسی فضیلتیں ہیں جو بخاری مسلم اور مستند عادیث سے ملتی ہیں हुँ. تو جب کسی کتب حدیث میں بشارت کی جائے اس سے हुँ. کہ بھئی اس رات میں جو عبادت کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے हुँ. تو ٹھیک ہے اس کو پھر عمل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناؤں کو معاف فرمائے گا थी. بہت سے بظاہر کے لیے بھی کہا جاتا ہے یہ پڑھ لیا جائے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں ایک ہے گناہ کا معاف ہونا اور ایک جو شریعت کے طرف سے توبہ کا مطالبہ ہے اس کا باقی رہنا ٹھیک ہے جو الگ الگ چیزیں ہیں گناہ معاف ہو جانے سے توبہ کا مطالبہ ثابت نہیں ہوگا اچھا توبہ تو کرنی ہی پڑے گی لہٰذا اگر کوئی وزارش کے بعد بھی نوافل کے بعد بھی وہ مختلف بالکل صحیح فرمایا کہ وہاں پر تو گناہ کی عام معافی کا اعلان ہے گویا کہ بغیر توبہ کے ہی تمام معاملات ہو رہے ہیں آپ لیکن جو وزائش وغیرہ ہیں ان میں کوئی نصوص پتہیاں نہیں ہوتی پہلی بات تو یہ ہے اور دوسرا یہ کہ ان میں صرف گناہ کی معافی کا اعلان ہوتا ہے جو اس گناہ سے ندامت کا مطالبہ ہے وہ ابھی بھی رہے گا لہٰذا اس پر توبہ کرنی ہوگی وہ ایک الگ مسئلہ ہے صحیح. اور مفتی نے کو ٹھیک فرمایا کہ اگر کسی مستند کتاب سے آپ کو کوئی روایت ملتی ہے تو اس سے یقین رکھ کر آپ طلبی اطمینان ضرور حاصل کریں हु. لیکن میں یہ ضرورت کروں گا جو بازار میں پرچے تقسیم ہوتے ہیں نا اگر دو نقل پڑھ لیے تو 5 لاکھ سال کی عبادت کا خواب مل گیا اور ایک لاکھ سال کی عبادت کا خواب हु. اس سے اطمینان قلبی وہی حاصل کرے گا جو مشقت کے رائے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے وہ یہ دو دو رقب چار چار رقب استعمال کرنے کے بعد بولتے ہیں روزی چھٹّی ہو گئی اور اس سے بہت غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور لوگ گناہوں پہ زیادہ دلیر ہوتے نظر آتے ہیں صحیح لہٰذا ان میں توازن برقرار رکھنا بہت ثواب اپنی جگہ پر ہے ثواب تو برقرار ہے اگر ثواب ہو اس کے اندر اور وہ باقاعدہ ایک سلط کے ساتھ روایات میں موجود ہے تو ثواب تو موجود ہے جس طرح صاحب نے کہا دیکھیے ثواب موجود ہونا ایک الگ بات ہے لیکن یہ اعتقاد رکھنا کہ بھئی یہ جو پرچا ملا ہے اس میں لکھا ہوا یہ حق ہے اس احتقاد سے بچنا ہے رہا یہ کہ کوئی نقل پڑھ رہا ہے دو رکھ کر اس روکا نہیں جائے گا صحیح اس کے ثواب اپنی جگہ پر باتور ہے اچھا اے, میں یہاں پر ایک بہت بات سمجھنا چاہتا ہوں گناہ کی توبہ ہے توبہ تو گناہ سے ہے نا گناہ کر لیا اور توبہ کر لی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں اس سے کیا مراد ہے آکال سلاط وسلام تو معصوم ہے گناہ کا شائبہ تک نہیں ہے ہاں دیکھیں ایک تو کسی بھی عمل کو سنت بنانا مقصود ہوتا ہے کہ جس عمل کو نبی کریم علیہ السلام نے کیا وہ امت کے لیے سنت بنے تربیت کا اور تربیت کا باعث بنے کہ لوگ بھی یہ عمل کرے امت میں رہا یہ مسئلہ کہ حضور علیہ السلام معاذ اللہ تھے کہ کوئی گناہ کیا تھا یہ تصور غلط تصور ہے یہ بالکل غلط تصور ہے کہ نبی کریم علیہ السلام گنا کرتے تھے معاذ اللہ رہا یہ کہ ایک حدیث ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے حسنات البراض سکیات المقربین عام لوگوں کی نیکیاں مقربین کے ہاں گناہ شمار ہوتی ہیں یعنی جو اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کے قرب کے باعث, हुँ باعث हुँ عبادت کا ایسا اہتمام کرتے ہیں ان کی عبادت میں اس قدر خلوص ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بھی خلوص کی کمی وہ اپنے خلوص کے مقابلے میں اس کو گناہ تصور کرتے चार ہیں चार گناہ نہیں ہوتا اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں یہ موجود خدل آخیر خیر اللہ کا مین کو آپ کے ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے تو درجہ برجہ نبی کریم علیہ السلام اپنے مقام سے آگے بڑھتے, بڑھتے بڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب